الحمد لله الحمد لله وكفاء والصلاة والسلام على سيد الرسول وخاتم الأنبياء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بصل أننا عطت تابعا يدل على مانا في متبوعه نحو جاءني رجل عالم وفي متعلق متبوعه نحو جاءني رجل عالم أبوه ويصمى صفتا عزانا إلى آخره مصنف عليه ع میں بھی بتائی تھی میں نے ہی بتائی تھی آپ کو تو صفت کی دو قسمیں ہیں ایک صفت بحالی ہی اور ایک صفت بحالی متعلق ہی ٹھیک ہے جی صفت بحالی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے موصوف کی ہی حالت کو بیان کرے ٹھیک ہے اپنے موصوف کو ہی اچھے طریقے سے کیا کر دے بیان کر دے اب صفت کبھی اچھی ہوگی کبھی بری ہوگی کبھی اچھائی میں اس کی صفت بیان ہوگی کبھی اس کی قباہت میں اس کی بری صفت بیان ہوگی برحل ہوگی کیا چیز صفت تو جو اپنے متبو یعنی اپنے ہی موصوف کو بیان کرے تو وہ کیا ہو جائے گی صفت بے حال ہی یہ بھی ایک صفت کی قسم ہے دوسری کا نام میں نے آپ کو بتایا تھا صفت بحالی متعلقی ہی جو اپنے موصوف کی صفت کو تو بیان نہ کرے بلکہ موصوف اور مطبو کے متعلق کی حالت کو بیان کرے ایک تو یہ کہ اپنے خود موصوف کی حالت کو بیان کرے اور ایک یہ ہے کہ موصوف کے متعلق میں سے کسی کی حالت کو بیان کرے پہلے کی مثال جو اپنے مطبو کو ہی بیان کرے جیسے جا انجلون آیا میرے پاس آدمی حالمن جو ہے حالم ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پر صفت ہے کس کی رجولن کی جو اپنے موصوف اور متبو کی صفت کو اچھے طریقے سے کر کے بیان کر رہا ہے دوسری کی مثال کہ جو اپنے متبو اپنے موصوف کے متعلق کی حالت کو بیان کرے اس کی مثال جا انی رجول ابو اور جو ہالمن صفت بیان ہو رہی ہے وہ کس کی ہے وہ رجلن کی نہیں ہے بلکہ رجلن عالم ابو ہو تو اس آدمی کے بعد اب کی صفت بیان ہو رہی ہے جو موصوف کے متعلقین میں سے ہے تو اپنے موصوف یا مطبوع کے متعلق کی حالت کو بیان کرے تو یہ کس کی صفت کی میرے اس کے بعد آپ کو یہ بتایا تھا کہ پہلی اس کی جو دو قسمیں گئی یعنی موصوف اور ایک تو صفت بحالی ہی اور ایک صفت بحالی متعلق ہی پہلے والی جو قسم ہے صفت کی یہ اپنے متبو کے موافق ہوتی ہے کچھ چیزوں میں اتنی چیزوں میں دس چیزوں میں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چار چیزوں میں خلاصے کے طور پر چار چیزیں کیا کیا ہیں اعراب میں اعراب میں اعراب کی پھر آگے چونکہ تین صورتیں بن جاتی ہیں رفا سب جر اگر موسوف مرفوع ہے تو صفت بھی مرفو ہو اگر موسوخ جو مجرور ہو تو صفت بھی مجرور اور موسوف اگر منصوب ہے تو صفت بھی منصوب تو نمبر ایک اعراب جس کے تحت تین قسمیں آ جاتی ہیں نمبر دو معرفہ نہ کرا ہونا تعریف اور تنقیر تیر میں اگر موصوف معرف ہے تو صفت بھی معرفہ ہونے میں مفرد تسنیا جمع ہونے میں اگر موصوف مفرد ہے تو صفت بھی مفرد ہو اگر موصوف تسنیا ہے تو صفت بھی تسنیا ہو اگر موصوف جمع ہے تو صفت بھی کیا ہو جامع ہو تو مجموعی طور پر کتنی صورتیں ہوگی؟ آٹھ. ہے نا اور, ویسے تین. اس کے بعد ہے تذکیر اور تانیس مذکر جی اگر موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہو اگر موصوف مانس ہے تو صفت بھی کیا ہو مانس ہو تو مجموعی طور پر یہ دس صورتیں ہو جائیں گی تو موس... صفت کی جو پہلی قسم ہے جو اپنے متبو کو ہی واضح کر کے بیان کرتی ہے وہ اس میں کیا ہے اپنے اپنے متبو کے ساتھ اپنے موصود کے ساتھ دس چیزوں میں مطابقت ہونی ضروری ہے دس چیزیں کون کون سی ہیں رفا جر ٹھیک ہے جی معرفہ نمبر چار معرفہ نمبر پانچ نکرہ نمبر چھ مفرد نمبر سات تسنیہ نمبر آٹھ جمع نمبر نو گزر نمبر دس مانس جی تو ان دس چیزوں میں صفت کا اپنے موصوف کے مطابق ہونا ضروری ہے پہلی صورت میں کہ جب موصوف صفت کیا ہے اپنے موصوف کی حالت کو بیان کرے جبکہ دوسری قسم جو ہے صفت کی کہ جو اپنے موصوف کی حالت کو تو بیان نہ کرے بلکہ اپنے موصوف کے متعلق کی حالت کو بیان کرے تو وہ کیا ہے وہ پانچ پانچ چیزوں میں کیا ہوتی ہے اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے پانچ چیزیں کون کون سی یعنی کہ اعراب, کی اعراب میں میں رفع نصب جر اور معرفہ اور نکرا ہونے میں بس اس کے علاوہ مفرد تسمیاں جمع ہونے میں اور مذکر اور منس ہونے میں کیا ہے یہ اس کا موافق ہونا ضروری نیا خلاف بھی ہو سکتی ہے تذکیر اور تعریف میں بھی اور ساتھ ساتھ میں مفرت تسلیاں جمع ہونے میں بھی البتہ پانچ میں مطابقت کیا ہے ضروری ہے پہلی پانچ یعنی پہلی پانچ کا مطلب کیا رفع نصف جر میں اور تعریف اور تنقیر میں اللہ. اس کے بعد یہ کہ اگر اور صفت موصوف اور صفت دونوں کیا ہوں نکر ہوں ٹھیک ہے موصوف اور صفت کیا ہوں؟ دونوں ہو تو اس وقت یہ صفت لانا کس کا فائدہ دیتے ہیں تخصیص کا فائدہ دیتا ہے مثال کے طور پر رجل رجول جا عنی رج عالم اب اس کی صفت لانے کا فائدہ کیا ہوگا اس کا فائدہ ہے تخصیص کہ میرے پاس آدمی آیا اب آدمی میں کیا ہے عموم تھا کہ میرے پاس کوئی مرد آیا لیکن جب اس کے در صفت لگا دی عالم ان کی کہ میرے پاس عالم آدمی آیا اب بھی اگر سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا عموم تو ضرور رہے کہ کون سا عالم آدمی آیا لیکن کسی نہ کسی قدر بلکہ بہت زیادہ تخصیص اس میں آ گئی کہ عام آدمی نہیں آیا بلکہ کون آیا ہے عالم آدمی آیا تو جب دونوں نکر ہوں گے تو کس کا فائدہ دیں گے تخصیص کا فائدہ دیں گے اور اگر دونوں معرفہ ہوں تو پھر کس کا فائدہ دیں گے جی وضاحت کا مزید وضاحت کا کہ مثلا مثلاً ہی کہ یا کہتے ہیں کہ جا آنی زیدن جی? کہ جا العالم ٹھیک ہے جی آیا میرے پاس زید ٹھیک ہے میرے پاس زید آیا لیکن ایسا زید آیا کہ جو کیا ہے فاضل ہے یا عالم ہے اب زید کو تو پہچانا ہے چونکہ وہ پہلے سے کیا, کیا ہے معرفہ ہے نقرہ تو نہیں ہے بلکہ معرفہ ہے لیکن یہ ہے کہ اب اس کی مزید وضاحت کر دی کہ زید ساتھ ساتھ میں کیا ہے وہ عالم بھی ہے فاضل بھی ہے تو جب دونوں معرف ہوں گے تو صفت کا فائدہ کس کا ہے مزید توضیح کیا ہے وضاحت کا ہے دونوں تو فائدہ اس کا کس کا ہے تحصیص کا ہے جی آ جائیے کتاب میں فصل و تابعن ید اللہ علامت نعت یعنی صفت تاب وہ ایک ایسا تابع ہے ید العلمان فی وہ ایسے معنی پر درالت کرتا ہے کہ جو اس کے متبو میں ہو اس کے متبو میں ہو اس کے موصوف میں ہو ہوجول ٹھیک ہے جی اب عالم ایک ایسے معنی پر درارت کرتا ہے کہ جو کس میں پایا جا رہا ہے موصوف متبو یعنی رجول میں وہ پایا جا رہا ہے علم پایا جا رہا ہے رجول کے اندر او فی متعلق مطبو کی دوسری قسم کیا ہے کہ اللہ مانن پہلے تو کہا تھا کہ مطبوعی لیکن اب کہا کہ ایسے معنی پر دراصل کرے کہ جو پایا جاتا ہو فی متعلق اس کے مطبوع اس کے موصوف کے متعلق میں وہ معنی پایا جاتا عالم ان ابو ہو جی تو اب عالم یہ علم ایسا وصف ہے ایسا معنی ہے کہ جو رجلنگ میں نہیں پایا جا رہا بلکہ رج کے متعلق یعنی ابو میں پایا جا رہا ہے اور یہ سب کہتے ہیں کہ نات کو یعنی صفت کو نات کو کیا صفت بھی کہتے ہیں ایزن اسی طرح قسم لہذا پہلی قسم کون سی والی بلا صفت بحالی ہی جو اپنے مطبوع کی ہی حالت کو بیان کرے یت متبو آو اپنے متبوع کے موافق ہوتی ہے تابع ہوتی ہے فی عاشرتی اشیاء افیہشرت اشیا دس چیزوں میں فل اعراب و تعریف و تنقیر اعراب اعراب تین و و تنکیر معرفہ ہونے میں نکرا ہونے میں پانچ وفراد و تسنی کے وجم آئے آٹھ مفرت تسنیا جمع ہونے میں و تذکیر و تانیس مذکر و منت ہونے میں یہ ہوگی کل دس اقسام ٹھیک ہے جی وہ رجول مرفو رجول مفرد یہ تسنیہ وہ بھی تسنیہ اللہ کی آپ میں نے ایک مثال میں بتا دی ہیں، باقی آپ قیاض کر سکتے ہیں کال قسم ثانی ان میں قسم ثانی کون سی ملی بنا فل نمبر پانچ بتائی قسم ثانی کیا مراد ہے قسم ثانی سے محمد خواہب تاریخ میں اور معرف اور نگرا ہونے میں آلو اب القریا موصوف ہے ازالحم میں کیا ہے اس کی صفت تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ القریت مجرور ہے تو از میں بھی مجرور ہے اعراب میں موافقت ہے اور القریت معرفہ ہے تو بھی معرفہ ہے ان میں تو مطابقت ہے لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں تو تذکیر اور تانیس میں نہیں ہے کیونکہ القریتیں مانس ہے اور از میں کیا ہے مذکر ہے لہذا تذکیر اور تانیس میں چونکہ ضروری بھی نہیں تھا لہذا وہ ہے بھی نہیں ہے باقی ایک القریت ازالے میں اگرچہ مفرت مفرد ہونے میں تو یہ کیا ہیں؟ برابر ہی ہیں لیکن ضروری ہونا نہیں ہے وفائد الناتے تخصیص انکان اگر موصوف صفت دونوں نکرہ ہوں تو کہتے ہیں پھر صفت کا فائدہ کیا ہے تخصیص المنعود موصوف کی تخصیص کرنا مراد ہوتا ہے فائدہ کیا ہوتا ہے جی منعود یعنی موصوف کی تخصیص مراد ہوتی ہے انکان کر جی آیا میرے پاس جو کہ فاضل وقت نہیں انکان جی وہ تو انکانہ مارے فتح اور صفت اگر صفت کیا ہو دونوں معرفہ ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے فائدہ اس کی وضاحت کا ہوتا ہے ان کا نا ہمارے فتح اگر دونوں معرفہ ہوں نہ ہو جاضل فقط یقین کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صفر محض جو ہوتی ہے ہو محض مدح اور صفت کو بیان کرنے کے لیے لائی جاتی ہے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب لفظ اللہ مصروف ہے الرحمٰن بھی اس کی صفت اول ہے الرحیم صفت ہے یہاں پر کوئی وضاحت مقصود نہیں کیا ہے اور سنا کے وقت یا کن الزم کہتے ہیں کبھی کبھی جو صفت ہوتی ہے جو صفت بیان کی جاتی ہے وہ کیا ہوتی ہے برائی کے لیے ہوتی ہے جیسے اعوذ باللہ کی الشیطان الرجیم اب یہاں پر کیا ہے الشیطان مصوف ہے لیکن الرجیم ساتھ ساتھ میں اس کی صفت ہے لیکن صفت کون سی ہے بہت ہی بری صفت ہے جی وقت یا اور کبھی کبھی صفت جو لائی جاتی ہے محس تاکید کے لیے لائی جاتی ہے نق وہ نف ایک ہی آواز ایک ہی چیز ٹھیک ہے تو نف ختون موسوخ صفت تو محس تاکید کے لیے ہے کیونکہ کہ کا خود کا معنی کیا ہے ایک چیز اس لیے کہ نگرہ میں کیا ہوتا ہے اس کا معنی ایک سے کیا جاتا رجلن ایک مرغ ٹھیک تو نف کا مطلب ہی تھا ایک چیز لیکن اس کی ساتھ میں صفت بھی لائی دی وہ کیا ہے محس تاکید کے لیے ہے والم انکر تو سفو بال جملہ تلخبری نہر تو بیرجول ابو ہو علم اوقام ابو ہو یہاں پر یہ بتاتے ہیں کہ نکڑا جو ہوتا ہے کبھی کبھی اس کی صفت جو لائی جاتی ہے جملے کے ذریعے لائی جاتی ہے یعنی نکڑا کی صفت کبھی کبھی جملہ بھی ہوتی ہے ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے وہی مفرت ہی کیا ہو ضروری ہو تو والم انکر بالجملہ تلخبری آتے نہ مرر تو بیرجولن ابو ہو علوم ٹھیک ہے جی ابو ہو جملہ صفت واقع موسف کے لیے او قام ابو یا یہ کہ مرد تو رجلن قام ابو تو قام ابو جملہ کمر واقع ہوگا کس کے لیے بتاویل مفرت کے ہو کر موصوف رجلن کے لیے والمزمر لا یوسف لا یسف ولا یوسف کہنا چاہیے ٹھیک ہے ولمزمرو لا یوسف ولا یوسف بھی ہی ہاں؟ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہو گیا لا یوسف یوسف بھی یا مزمر یعنی ضمیر جو ہے نہ ہی تو یہ کسی کے لیے صفت بنتی ہے اور نہ اس کے لیے صفت لائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ضمیر نہ ہی تو صفت بنتی ہے کسی کے لیے نہ کسی اس کے لیے کیا ہوتی ہے صفت لائی جاتی ہے۔ فصلا العطف بالحروف الى اخره اللہ تبارک و تعالی بچنے میں اپ تمام کے حامی و ناصر ہوں۔ اخر دعوانا ان الحمد رب العالمين